وحر رمر ربا میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اگر رب العالمین چاہتا تو ہمیں یہ آرڈر دے دیتا کہ ہم چوبیس گھنٹے ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں لیکن اس کی مہربانی ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کے علاوہ باقی اوقات میں ہمیں سونے کی اجازت دی ہے کھانے پینے کی اجازت دی ہے بیگم بچوں کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے میرے بھائیو کھانے پینے کے اللہ تبارک وطالع نے اجازت تو دے دی لیکن چند ایک چیزیں ہیں جن سے رب العالمین نے روکا ہے انہیں حرام قرار دیا ہے اب اگر ہم اپنا رزق وہاں سے تلاش کرتے ہیں تو وہ رزق حرام ہوگا اسے کھانا اسے پینا جائز نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے رزق حلال اگرچہ تھوڑا سا ہو اس میں برکت ہوتی ہے اور حرام کا مال اگرچہ زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی حرام کا مال مصیبتیں لے کے آتا ہے پریشانیاں لے کے آتا ہے بیماریاں لے کے آتا ہے جب حلال کے مال سے اگرچہ وہ تھوڑا ہو سکون ملتا ہے انسان اطمینان اور چین کی نیند ہوتا ہے سکون اور اطمینان اور چین سے اپنی زندگی بیگم اور بچوں کے ساتھ گزارتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو لالچ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مال زیادہ ہو جہاں سے بھی آئے ان کا مال زیادہ تو ہوتا ہے بینک ان کے مالوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں لیکن خود ان کو کھانے کی توفیق نہیں ہوتی اکثر و بیشتر کھانے پینے کے لحاظ سے ڈاکٹروں کی طرف سے پابندیوں کا شکار رہتے ہیں وہ مال جو جمع کیا تھا وہ آپ کوئی اور کھائے گا کسی اور کے کام آئے گا یہ شخص جس نے یہ مال کماتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے وہ مال اس کا نہیں ہوتا کسی اور کا ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ جب ہم کمائیں جب پیسہ حاصل کریں تو دیکھیں کہ جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں جو ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا غلط اور اگر ہمارے پاس حرام مار رہے گا تو جس کے, دیگر نقصان تو اس کے جہاں دیگر نقصانات ہیں وہاں ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی امام مسلم رحم اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب ابو حرا سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رب العالمین نے حکم اپنے رسولوں اور نبیوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا یا کلو علیم کہ میرے رسولوں میرے نبیوں اس حلال میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے اور نیکامال کرو اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم جو بھی کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں تو اس ایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ حلال کا کھائیں رز حلال میں سے کھائیں اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کلام علیہ مسلات وسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام سے بچایا وہ تھوڑا کھاتے رہے تھوڑے کپر گزارا کرتے رہے لیکن جو کھاتے تھے وہ حلال کا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں مہینوں تک چولہا نہیں چلتا تھا اور جب ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہینوں مہینوں تک آگ نہیں جلتی تھی تو بتائیں پھر آپ لوگ کیا چیز کھا کے زندہ رہا کرتے تھے تو فرمایا السوادان فرمایا ہم پانی کے اوپر اور کھجوروں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبیوں نے بکریاں چلائی ہیں اور فرمایا میں بھی مکہ میں بکریاں چراتا رہا ہوں اور چند ایک پیسوں کے عبد بکریاں چراتا رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علی اسلام محنت کر کے مزدوری کر کے حلال رزق حاصل کر کے اس میں سے کھاتے پیتے رہے اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو دیا ہے چنانچہ فرمایا یا کلوم انقی بات امار زخنا کم وشکر تم یاب دون کہ مومنوں وہ لوگوں جو دعوی کرتے ہو کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان ہے اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے تقدیر کے اوپر ایمان ہے اگر تم اپنے اس دعوی میں سچے ہو تو پھر تمہیں اسی رزق میں سے کھانا چاہیے جو اللہ نے تم کو حلال کا دیا ہے اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو اس رزق کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ رماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے اور اسی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے حالتے سفر میں ہے اور میرے بھائیو آپ جانتے ہوں گے کہ حالت سفر میں مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے تو فرمایا ایک آدمی ہے جو حالت سفر میں ہے حالتے سفر کی وجہ سے وہ مٹی سے اس کا سر اٹا پڑا ہے اس کی بہت بری حالت ہے ایسی حالت ہے جس حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ آدمی اس حالت میں رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھلا پھلا کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی دعائیں کر رہا ہے کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا رب العالمین کے سامنے التجا کر رہا ہے رو رہا ہے گرگڑا رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی کیوں قبول نہیں ہوتی فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو متحم حرام وہ مشرب حرام حرام حرام جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام سے حاصل کیا ہے جو پیتا ہے وہ حرام کے پیسوں سے لے کے آیا ہے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کے مال سے حاصل کیا ہے فرمایا فن سجا بالکل اس کی دعا کیسے قبول ہو اس لیے میرے بھائیو اکثر و بیشتر دو صحباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائیو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے جن اسباب کو اپنانے سے رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور ان کاموں سے دور رہنا ہوگا جن کاموں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کام جو دعا قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کا تب اس حدیث میں ہوا ہے کہ فرمایا اگر آپ حرام کا مال کھاتے ہیں حرام سے لباس خریدتے ہیں حرام سے کھانا پینا اپنا خریدتے ہیں تو فرمایا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائیو رشوت کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے اور کسی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہے اس سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے فراڈ کرتے ہیں آپ دھوکہ دے کے سودا کرتے ہیں یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ حرام کا پیسہ آ رہا ہے کسی کے پیسے آپ نے دبائے ہوئے ہیں یہ حرام کا پیسہ ہے اور اگر آپ سود لیتے ہیں تو یہ پیسہ حرام کا پیسہ ہے اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایت میں جو میں نے آپ کے سامنے درس کی ابتدا میں تلاوت کی ہے فرمایا وہ بھیا وحرم ربا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لین دین کو سودے کو کاروبار کو تجارت کو حلال قرار دیا ہے لیکن فرمایا وہ ہر ربا سود کو حرام قرار دیا ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اسی عید کے بعد فرمایا کہ منتقل ودرو ماں بقی ربا ان کن تم امین اگر تم مومن ہو اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود تمہارا کسی کے ذمے رہ گیا ہے اسی کے پاس رہنے دو وہ نہ لو اس سے پہلے جو ہونا تھا ہو چکا لیکن یہ حکم نازل ہونے کے بعد یہ حکم سن لینے کے بعد جو سود تمہارا کسی کے ذمے رہ گیا ہے وہ اسی کے پاس رہنے دو اس سے لینے کی اجازت نہیں ہے ایت نے بتا دیا کہ سود اور ایمان دونوں ایک انسان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے جو سود لیتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو مومن ہے وہ سود نہیں لیتا کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ایمان والو اگر تم واقعی مومن ہو ایت کے شروع میں کہا یا یو حل دینا آ مانو ایت کے آخر میں کہا انکم مؤمنین پہلے بھی ایمان بعد میں بھی ایمان درمیان میں سود چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر سود چھوڑ دو سود نہ لو سورہ عالی عمران میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون واتقوا النار اللتی اعدت لکافرین اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کے دگنے تگنے ڈبل ٹریپل یہ سود نہ کھاؤ و تخ اللہ اللہ سے ڈر جاؤ سود کھانے والو اللہ سے ڈر جاؤ لال تفریح اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اگر سرات مستقیم پہ لگنا چاہتے ہو اگر روزے قیامت جناب رسول اکرم سسرم کی شفا چاہتے ہو تو پھر یہ سود والا کام چھوڑ دو و تخلاد تل کا فرین فرمایا جہنم کی آگ ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے سود لینے والو اس آگ سے تم بچ جاؤ جہنم کی آگ اصل میں تیار کی گئی ہے کن کے لیے فرمایا کافروں کے لیے سود لینے والو تم اس آگ سے بچ جاؤ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے اس ایت سے مسلمان کو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے رسول کے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے قرآن کے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو آخرت کے اوپر ایمان لانے والوں کو تقدیر کے اوپر ایمان لانے والوں کو جہنم کی آگ کی دمکی دی ہے سود لینے کی شکل میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ کہا جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں ان سات گناہوں سے بچ جاؤ جو انسان کو جو مسلمان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیتے ہیں جنت میں داخلہ بند کر دیتے ہیں ان سات گناہوں سے بچ جاؤ اور صحابۂ کرام وہ تو مسلمان ہی اس لیے ہوئے تھے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں انہوں نے فوراً پوچھا وَمَا هُنَّ يَا رسول اللہ وہ بت بن کے بیٹھے نہیں رہے بلکہ فوراً پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے یہ سات گنا کون سے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں میرے بھائیوں جس توجہ سے جس انحماق سے صحابہ کرام نے یہ سات گنا سنے اسی توجہ سے اسی حما سے مجھے اور آپ کو بھی سننے چاہیے تاکہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں جیسے ان صحابہ کرام نے کوشش کی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور کوشش کرتے ہوئے وہ ان کاموں سے دور رہتے تھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کریں جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں اور پھر ان گناہوں سے بچیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں فرمایا اشرکبل سب سے پہلا گناہ کون سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جس کو شریک ٹھہرایا جائے چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو چاہے وہ کوئی قبر والا ہو چاہے وہ کوئی پتھر ہو چاہے وہ کوئی درخت ہو کوئی بھی چیز ہو جب آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تو آپ شرک میں واقع ہو گئے اور شرک جس نے کر لیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا میرے بھائیو قبر والے سے بیٹا مانگنا قبر والے سے شفاعت کا سوال کرنا قبر والے سے رزق کا سوال کرنا یہ سب کچھ شرک ہے میرے بھائیو ایسے ہی کسی نجومی کے پاس جا کے کسی عمل کے پاس جا کے غیبی باتیں معلوم کرنا اس سے پوچھنا کہ میری شادی کہاں ہوگی اس سے پوچھنا میرے لیے کاروبار کون سا اچھا رہے گا اس سے یہ پوچھنا کہ فلاں مارے گھر میں فلاں وقت میں چوری ہوئی تھی کس نے کی ہے اس سہارا کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں میرے بھائیوں یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور جنم میں لے جانے والا ہے آج ہمارے ہاں نام تبدیل کر دیے گئے ہیں شراب کا نام روح افزار رکھ دیا گیا ہے شرک کا نام اس سہارا بھی رکھا گیا ہے کیا کہتے ہیں جی ہم عامل صاحب کے پاس جا رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں جو چوری ہوئی ہے کس نے کی ہے میرے بھائیو یہ تو غیب کا دعویٰ ہے اس کا اس سخارے سے کیا تعلق اس سکھارا تو اور چیز ہے اس سخارے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ نے کوئی کام کرنا ہے جائز کام کرنا ہے حلال کام کرنا ہے مباح کام کرنا ہے آپ متردد ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کریں کہ نہ کریں شادی یہاں کریں کہ وہاں کریں دکان یہاں کھولیں کہ وہاں کھولیں، بیٹے کی شادی یہاں کریں وہاں کریں بیٹے کو ملازمت اس محکمے کی دلوائیں یا اس محکمے کی دلوائیں اور دونوں کام حلال ہیں دونوں جائز ہیں دونوں مباح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ دعائیں استخارا پڑھو جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں غیب نہیں جانتا جانتا ہے میرے لیے خیر کہاں رکھی ہے مجھے نہیں معلوم تجھے معلوم ہے تجھے ایک ایک چیز کا علم ہے اگر میں میرے بیٹے کی شادی یہاں پہ درست ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یا اللہ ادھر کر دے میرا دل یہاں پہ مطمئن کر دے یہ معاملہ آسان کر دے اور اگر یہ جگہ ہمارے لیے غلط ہے تو ہمیں اس سے دور لے جا ان کو ہم سے دور لے جا اور پھر ہم کو وہاں لے جا جہاں ہمارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے تو اس سخارے کا تعلق تو میرے بھائی مستقبل کے اس معاملے سے ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں اور وہ کریں اور وہ دعا کرنے کے بعد بھی کوئی وہی نازل نہیں ہوگی کوئی غیب کی خبر نہیں آئے گی صرف یہ ہے کہ جسے دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے اس سخارے کے بعد کر دیں انشاءاللہ شاء ادھر ہی خیر ہوگی لیکن آج کیا کہتے ہیں ماضی کے بارے میں جو واقعہ ہو چکا ہے چوری ہو چکی ہے چور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اس سخارے کے لیے ہم جائیں گے مولانا صاحب کے پاس فلاں نجومی کے پاس فلاں عمل کے پاس یہ سخارہ ہے میرے بھائی یہ سخارا نہیں ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی اور وہ بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے چوری کے بارے میں معلوم کرنا یہ غیب کی خبر ہے میرے بھائی اور یہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ مولانا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ غیب کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُ اللہ دل غیب اللہ آسمان و زمین میں غیب جاننے والا صرف رب العالمین میرے بھائیوں کہ شرک سے بچیں قبر والوں کو پکارنے سے بچیں اور اللہ تو فرمان اپنے ذہن میں رکھے اندین اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں اور کہیں فرمایا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے جس کو پکار رہا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا جواب کیا دینا ہے فرمایا اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا فرمایا پہلے نمبر پہ وہ جواب نہیں دے گا وہ دعا قبول نہیں کرے گا اور اس سے بھی پہلے یہ بات ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے اس سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے کچھ چیز مانگی جا رہی ہے اور فرمایا قیامت کے دن جب اسے بتایا جائے گا کہ تمہیں یہ پکارتے رہے یہ تم سے بیٹا مانگتے رہے یہ تم سے رزق مانگتے رہے یہ تم سے غیبی علم مانگتے رہے فرمایا کانو لہم ادا جس کو پکارا جا رہا تھا وہ ان کا دشمن بن جائے گا جو ان کو پکارتے رہے وکانو اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہم نے بالکل نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارا جائے ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر کا طواف کیا جائے ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر کے اوپر آ کے ہم سے دعائیں کی جائیں ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہم سے شفاعت طلب کی جائے ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے بیٹا مانگا جائے وہ لا تعلک ہو جائیں گے بڑی ذمہ ہو جائیں گے اور یہ پکارنے والے وہاں پھنس جائیں گے تو میرے بھائی ان سات گنا سے جو گنا انسان کو جہن مل جانے والے ہیں پہلا گنا کیا ہے اشر کو اللہ کے ساتھ شر کرنا اور دوسرا گنا فرمایا اس جادو کرنا یا جادو کروانا میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گنا ہے اس گنا نے کئی گھر اجاڑ دیے کئی گروں کا سکون چھین لیا اس لیے جادو کرنے والا بہت بڑا جرم ہے اور چونکہ جادو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بہت بڑا شرک یا بہت بڑا کفر نہ کر لے اس لیے اس کو بھی ان سات گنا میں سے شمار کیا گیا ہے جو انسان کو جہن مل جاتے ہیں میرے بھائی جس کے پاس آپ جادو کے لیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کو جادو کا علم کیسے حاصل ہوا جادو کے اوپر اس کا کنٹرول کیسے ہے وہ کیسے جادو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کیا آپ کو اس بات کا علم ہے میرے بھائی جادو کرنے والا جب تک بہت بڑا شرک نہ کر لے جب تک بہت بڑا کفر نہ کر لے شیطان اس کی مدد نہیں کرتے جادو شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے شیطان جنوں کے ذریعے ہوتا ہے اور شیطان جن ہر مشرق کی مدد نہیں کرتا اگر ہر مشرق کی مدد کرے تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں شرک کرنے والے اللہ تعالی کے ساتھ شیطان جن اسی مشرق کی مدد کرتے ہیں جو شرکیہ کام میں بہت آگے نکل جائے جیسے کسی قبر کا طواف کرنا قبر والے کے نام پہ کالا بکرا زیبہ کرنا باتھ روم میں جا کے قرآن پاک کو پھینک دینا قرآن پاک کو ناؤد بلا پیشاب کے ساتھ لکھنا قرآن پاک کے اوپر ناؤد بلا پیشاب کرنا قرآن پاک کے ساتھ ناؤد بلا پخانے کو لگانا ایسا کوئی بڑا کفری اور شرکیہ کام کریں گے تب شیطان جن آپ کی مدد کریں گے ورنہ عام کافر آدمی کی شیطان مدد نہیں کرتے اور اس جادوگر کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے فلان رشتے دار کے اوپر جادو کرنا ہے آپ اپنے ایمان بھی بیچ کے آتے ہیں پیسے بھی بیچ کے آتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ جادو کرنے والا اتنا خود مختار ہوتا اتنا مشکل خشاہ ہوتا اتنا حاجت روا ہوتا تو اس کے اپنے حالات ٹھیک ہوتے اس کی اپنی بیگم اس کے اوپر خوش ہوتی اس کے بچے اس کے اوپر خوش ہوتے اس کا کوئی اچھا سا مکان ہوتا اور اس کی چہرے کے اوپر لان تینا برس رہی ہوتی تو بہرحال میرے بھائیو دوسرا بڑا وہ گنا جو جہنم میں لے جانے والا ہے وہ کون سا ہے جادو اور تیسرا بڑا گنا جو جہنم میں جانے والا ہے وہ کسی کو نہ قتل کرنا میرے بھائیو کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا گنا ہے اور ہمارے معاشروں میں اس کو ایک سادہ سا ایک رواج بنا دیا گیا ہے ادھر بم دھماکے ہو رہے ہیں ادھر گولیاں چل رہی ہیں ادھر قتل و غارت ہو رہی ہے ایسے انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جیسے کسی کی کوئی قیمت نہ ہو میرے بھائیو اللہ تبارک ہاں مومن کی بہت قیمت ہے اللہ تعالیٰ نے بارے میں غدیب اللہ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے اوپر اللہ ناراض ہے اس کے اوپر اللہ کا غزب نادل ہوگا اور دردناک اس کا منتظر ہے میرے بھائی کسی کو نہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اتنی جلدی غصے میں نہیں آنا چاہیے آپ کے اوپر کوئی ظلم کر بھی لے تو صبر کریں قتل کرنے کی حد تک نہ جائیں اگر اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے کوئی بات نہیں اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے مل جائے گا ضروری نہیں ہر چیز کا آپ انتقام, انتقام اسی دنیا میں لیں میرے بھائیوں صبر بھی کرنا چاہیے اللہ تبارک نے کہا وہ الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں اس لیے میرے بھائیوں قتل کرنا کسی کو نہ یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو جہن میں لے کے جاتے ہیں اس کے بعد چوتھا گنا فرما الربا سود کھانا اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے چوتھا بڑا گنا جو انسان کو جہن میں لے کے جاتا ہے جو کبیرہ گنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ فرمایا کیا ہے سود کھانا اور اس کی وضاحت آئندہ آئے گی اور پانچواں گنا کیا ہے کسی یتیم کا مال کھانا اللہ تو باپ کا نشاط فرمایا اندین و جو یتیموں کا مال نہ حق سے ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نکھارے رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور انکریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائی یتیم مظلوم ہے اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے آپ اس کی مدد نہیں کر رہے الٹا اس کا مال کھا رہے ہیں فرمایا بہت بڑا گنا ہے جہنم میں لے جانے والا گنا ہے انسان کو ہلا کر دینے والا گنا ہے اور فرمایا اس کے بعد جو کبیرہ گنا ہے وہ کیا ہے اتولی یوم الزحف چھٹا بڑا گنا یہ ہے کہ آپ دشمن کے سامنے میدان میں کھڑے ہیں جہاد شروع ہو چکا ہے لڑائی شروع ہونے والی ہے اب آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں فرمایا یہ بھی قبیلہ گنا ہے یہ بھی جہنم مل جانے والا گنا ہے کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے جہاں لڑائی ہو رہی ہے اب میدان چھوڑ کے بانگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے اوپر برا اثر ڈالنا چاہتے ہیں ان کا دل توڑنا چاہتے ہیں اور آپ دشمنوں کو تقویت دینا چاہتے ہیں آپ میدان میں نہ آئیں کوئی بات نہیں میدان میں آ گئے لڑائی شروع ہو چکی اب میدان چھوڑ کے پیٹ پھیر کے باگ جانا کبیرہ گنا ہے جہنم میں لے جانے والا گنا ہے اور فرمایا آخری اور ساتواں بڑا گنا کیا ہے قدف الغافلات المؤمنات پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں کے اوپر توہمت لگانا اس کی زندگی کو تباہ کر دینا توہمت لگا کے اس کو اس کے معاشرے میں اس کے باپ کے سامنے اس کے بھائیوں کے سامنے اس کی ماں کے سامنے اس کے خامت کے سامنے اس کی عزت خراب کر دینا اس کو ان کی نگاہوں میں گرا دینا فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا ایسا کرنے والا اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے میرے بھائیوں جب آپ کسی بچی کے اوپر کسی لڑکی کے اوپر توہمت لگاتے ہیں شکو کو شبہات کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کے پاس چار گواہ نہیں ہیں فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نور میں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره وله عذاب عظیم کہ بولی بالی غافل بے خبر مومن عورتوں کے اوپر الزام لگانے والے دنیا میں بھی لعنت تھی اخرت میں بھی لعنت تھی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائی یہ گناہ زیادہ تر ہوتا ہے میری اور آپ کی بیگم سے یہ گناہ ہوتا ہے میری اور آپ کی بہن سے یہ گنا ہوتا ہے میری اور آپ کی ماں سے یہ گناہ ہوتا ہے میری اور آپ کی بیٹی سے ان کو سمجھائیں عورتوں کا آپس میں زیادہ تر یہی کام ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگانا اس کے اوپر تہمت لگانا یا یہ تہمت ایک سے دوسرے تک نقل کرنا میرے بھائیوں کبیرہ گناہ ہے ہلاک کر دینے والا گنا ہے اس سے بچ جائیں آج جا آپ کسی کی عزت خراب کر رہے ہیں کل قیامت کے روز آپ کی آخر تباہ و برباد ہو جائے گی بہرحال میرے بھائیو آپ نے اس حدیث سے لگا لیا کہ سود کتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے انسان جہن میں داخل ہوگا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا میرے بھائیو کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کیسے نہ ہو اللہ تبارک شاطرات رسولی فَلَكُمْ أموالِكُمْ لَا تضلمون وَلَا ولاۃ کہ ہم نے سود کو حرام قرار دے دیا سود لینا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس سے بعد آ جاؤ سود نہ لیا کرو سود نہ دیا کرو لیکن جو بعد نہ آئے فرمایا بے حر بم اللہ و اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے میرے بھائیو ہم تو اپنے پڑوسی سے لانے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس سے بھی ڈرتے ہیں ہمارے ساتھ جو دفاتر میں کام کرتے ہیں ہم تو ان سے بھی ڈرتے ہیں بلکہ ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں جو ہمارا متحت ہوتا ہے لیکن اتنی ضرورت کہاں سے آگئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لانے جنگ فرمایا سود لینے کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول سے لانے جنگ ہے میرے بھائیوں کیا ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا ہم اللہ کے رسول ستم کا نوز بلا مقابلہ کر سکتے ہیں پھر سوت کیوں لیتے ہیں؟ پھر سوت کیوں دیتے ہیں؟ پھر ہمیں اس بات پہ فخر کیوں ہے کہ ہمارا بڑا بھائی جو ہے فلاں بینک میں منیجر ہے پھر ہم بڑے فخر سے کیوں بتاتے ہیں کہ میرا بھائی فلاں بینک میں ملازمت کرتا ہے ہمیں شرم آنی چاہیے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بات کو چھپانا چاہیے بھائی کو سمجھانا چاہیے لیکن ہم فخر سے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بھائی بینک میں منیجر ہے میرے بھائی یہ تو اللہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے یہ گنا چھوڑ دی دیئے اگر یہ گنا میرا اور آپ کا بیٹا کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیے اس کو بینک سے نکال لیجیے بھائی کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیے اس کو بتا دیئے دی کہ یہ بہت بڑا گنا ہے آپ کا مال حرام کا مال ہے چھوڑ دیئے اور اگر میرا بھائی میرا اور آپ کا بیٹا ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کا انجام سودی ملازمت ہے تو ابھی سے یہ تعلیم چھڑوا دیں کل کو پھر آپ بہانے کریں گے کیا ہم کدھر جائیں گے فرمایا و ان اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال جو بینک میں پڑا ہے تمہارا اصل مال جو اس آدمی کے پاس ہے جس کے ذمے سود بھی ہے تو اصل مال لے لو اصل قرضہ لے لو سود لینے کی اجازت نہیں ہے لا تضلمون ولا تظلمون نہ کسی پہ ظلم کرو سود لے کے اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے کہ تمہارا قرض بھی دبا کے بیٹھ جائے نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کرے فرمایا اسلام تو آپ سے کوئی اور تقاضہ کرتا ہے آپ سود لیتے ہیں آپ غریب آدمی کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھوک سے مر رہا ہے آپ اسے سو ریال دے کے ہزار روپیہ دے کے اس سے سود لیتے ہیں آپ کا تو فرض تھا کہ آپ اس کی مدد کرتے آپ کا تو فرض تھا آپ صدقہ خیرات کرتے آپ اس سے تعاون کرتے آپ اس کے ہمدرد بنتے اگر آپ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے تو پھر دوسرا آپ کا فرض یہ تھا آپ اسے قرض ہنسنا دیتے لیکن آپ اس کی مدد نہیں کر رہے اس کو کرز, کرز بھی نہیں دے رہے الٹا آپ اس سے سود لے رہے ہیں یہ تو ظلم ہے اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا قرض دینے والے کہتے ہیں قرض کیسے دیں قرض واپس نہیں ملتا میرے بھائیوں جس طریقے سے آپ سود نکلوا لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ قرض بھی نکلوا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ قرض دیں آپ کو سواب ملے گا وہاں اسلام آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ قرض دیتے ہوئے معاملے کو لکھ لیں مدت کا تعین کر لیں کب قرض واپس لینا ہے اس کا تعین کر لیں اور یہ معاملہ اس کو نوٹ کر لیں لکھ لیں اور اس کے اوپر دو مرد گواہ بنا لیں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیں اگر آپ ان اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا دیا ہوا قرض آیا نہیں ہوگا فرمایا ان کا ندو فنادی رتون اب آپ نے قرض دے دیا مدت آ گئی جس کو قرض دیا تھا آپ نے دیکھا کہ واقعی مجبور ہے ابھی قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فنادی رتون سرا آپ اس کو مہلت دے دیں آپ اس کے اوپر رحم کریں اس کے اوپر ترس کھائیں اس کے اوپر شفت کا ہاتھ رکھیں رب العالمین آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا وَأَن خیر اور اگر آپ اس سے بھی بڑا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر یہ ہے کہ اس کی مجبوری کو دیکھ کے اس کی تنگ دستی کو دیکھ کے یہ قرض اس کو ویسے ہی معاف کر دیں و تصدقرقم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن بہتری کی سمجھ تب آئے گی ان کن تم اگر تمہیں شعور ہے اگر تم پڑھے لکھے ہو تمہارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے آخرت کی حقیقت کو جانتے ہو جنت کی قیمت کو جانتے ہو تو فرمایا وہ قرض دیا تھا اس کو معاف کر دینا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے لیکن شریعت معاف کرنے پہ آپ کو مجبور نہیں کرتی لیکن یہ بتا رہی ہے کہ یہ افضل ہے یہ اعلیٰ کام ہے درجات والا کام ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے تو میرے بھائی کیا معلوم ہوا مسلمان کا کیا فرض تھا مسلمان کا فرض یہ تھا کہ جب اپنے پڑوسی کو اپنے رشتے دار کو دیکھے کہ بھوک سے مر رہا ہے کھانے کو نہیں مل رہا تو ان کو صدقہ خیرات کے طور پہ پیسے دے یہ کام نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں شریعت مجبور نہیں کرتی پھر کیا کریں آپ اس کو قرض حسنا دے دیں قرض حسنا آپ نے دے دیا معاملہ تحریر کر لیا گواہ بنا لیے مدت کا تعین ہو گیا قرض واپس کرنے کا وقت آیا دیکھا اس کی حالت بہت بری ہے تنگ دست ہے مجبور ہے بھوک سے مر رہا ہے آپ اس کو مہلت دے دیں ایک سال کی اور مہلت دے دیں دو سال کی اور مہلت دے دیں ایک مہینے کی اور مہلت دے دیں فرمایا اور اگر بالکل معاف کر دیں تو پھر آپ نے بہت عمدہ کام کیا ہے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین بھی آپ کے اوپر رحمت کرے گا تو میرے بھائی یہ فرض ہے مسلمان کا یہ ہے اسلامی معاشرہ وہ نہیں کہ جو غریب کو لوٹے غریب کو سو ریال دے کے ایک سو دس ریال واپس لے غریب کو ہزار روپیہ دے کے پندرہ سو روپیہ واپس لے میرے بھائیو یہ تو آپ اس کی غربت سے کھیر رہے ہیں یہ تو آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جب آپ اس کے اوپر ظلم کریں گے جب آپ اس کو مجبور کریں گے تو پھر رب العالمین کی راہمت آپ کے اوپر نازل نہیں ہوگی تو بہرحال میرے بھائیو جس ایت کی میں نے ابھی تلاوت کی تھی اس نے بتا دیا کہ سود لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے جناب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا امام میں نے ایک شراب پینے والے کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اچھل اچھل کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے اس کی اتنی بری حالت دیکھی تو میرے دل میں آیا کہ شراب سے کوئی ایسی بری شراب سے بڑھ کر کوئی اور اتنی بری چیز نہیں ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہو تو میں نے کہا شراب کی برائی کو بیان کرنے کے لیے شراب کی برائی کو وعدے کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اگر شراب سے بڑھ کر انسان کے پیٹ میں کوئی بری چیز داخل ہوتی ہو تو میری بیگم کو طلاق اب بتائیے میری بیگم کا کیا حکم ہے کیا اس کو طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ شراب ہی وہ چیز ہے جو انسان کے پیٹ میں سب سے بری داخل ہونے والی چیز ہے تو پھر تو میری بیگم کو طلاق نہیں ہوگی اور اگر شراب سے بڑھ کر کوئی اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو پھر یقیناً میری بیگم کو طلاق ہو چکی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ار واپس چلے جاؤ حتہ فی مسئلہ مجھے ٹیم دو تاکہ میں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کر لوں وہ آدمی پھر آیا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ ٹائم دو میں ابھی اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوں مجھے اور کرنے دو بعد میں آنا وہ پھر چلا گیا تیسری بار آیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیگم کو طلاق ہو چکی ہے اس لیے کہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کے پیٹ میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بری چیز شراب نہیں بلکہ سود ہے میرے بھائی اس سے اندازہ کریں آپ کہ سود کتنا بڑا جرم ہے سود کتنا بڑا گنا ہے اس سب کے باوجود ہم سود دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں میرے بھائی عبداللہ ابن حنزلہ جو کہ اس عظیم صحابی کے بیٹے ہیں جس صحابی کو گسل دینے والے کون تھے فرشتے تھے یہ عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من ستت و ثلاثین زنیا کہ وہ درہم جو سود سے آپ نے حاصل کیا صرف ایک درہم سو درم نہیں دو سو درم نہیں ہزار درہم نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں فرمایا ایک درہم آپ نے سود سے حاصل کیا اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ سود سے حاصل کیا ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے کھا لیا فرمایا یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بدکاری کرنے سے زیادہ جر بڑا جرم ہے چھتیس مرتبہ آپ زنا کریں بدکاری کریں فرمایا اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ صرف ایک درہم سوت کا کھا لیں میرے بھائی زنا کتنا بڑا جرم ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کموارا غیر شادی شدہ بدکاری کر لے زنا کر لے تو اس کی کیا سزا ہے فرمایا ازانی تون جلدہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت اگر ثبوت مل جائے معاملہ ثابت ہو جائے وہ اعتراف کر لیں یا چار گواہ مل جائیں فرمایا اب ان کے اوپر نرمی کرنے کی ضرورت نہیں اب ان کے اوپر ترس کھانے کی ضرورت نہیں اب ان کی طرف نہ دیکھو اب رب العالمین کے آرڈر کی طرف دیکھو فرمایا ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو پہ بس نہیں حدیث شریف بتاتی ہے کہ ان دونوں کو ان کے شہر سے نکال دو ان کو ان کے شہر سے نکال دو وہاں سے دلا وطن کر دو ایک سال تک یہ اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ ایک مرتبہ کموارہ آدمی اگر زنا کر لے بدکاری کر لے اتنی بڑی سزا ہے اور فرمایا اگر بدکاری کرنے والا زنا کرنے والا والا زنا شادی شدہ ہو جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو تو پھر اس کو رب العالمین کی اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے اللہ نے اس کو انام کیا اللہ نے اس کو پریسان کیا اللہ نے اس کو بیگم دی اللہ نے اس کو بیگم دی اور حلال کر دیا اس بیگم سے اپنے تعلقات قائم کر سکتا ہے اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے غیر عورتوں کی طرف جاتا ہے ان کے ساتھ بدکاری کرتا ہے فرمایا اس کی افسدا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی روح نکال دو پتھر مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو, مارتے رہو کوئی پتھر سر پہ لگے کوئی چہرے پہ لگے کوئی کان پہ لگے کوئی آنکھ پہ لگے کوئی ہاتھوں پہ لگے کوئی پیٹ پہ لگے یہاں تک کہ اس کی روح نکل جائے کئی میرے دوست ایسے ہوں گے جن کو ترس آ رہا ہوگا اس کے اوپر جس کو سنسار کیا جائے گا میرے بھائی اگر آپ کو ترس اس کے اوپر آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حد نافذ نہ ہو یہ سلاح نہ دی جائے تو پھر جان لیں کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے ہمارے ہاں یہ عجیب سی صورتحال بن گئی ہے کہ ہم کافروں کی پیروی کرتے ہوئے کافروں کی باتوں کے میں آتے ہوئے ڈاکو کے اوپر ترس کھاتے ہیں ان کے اوپر ترس نہیں کھاتے جن کے گار میں ڈاکہ ڈلتا ہے جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے جن کے گار میں بدکاری بھی ہوتی ہے جن کے حلال کے پیسے چھین لیے جاتے ہیں جن کے عورتوں کو مارا جاتا ہے ان کے اوپر ہمیں ترس نہیں آتا ہمیں ترس آتا ہے ڈاکو کے اوپر کس کے ہاتھ نہ کاٹے دیں میرے بھائی آپ اس زنا کے معاملے میں بھی زنا کرنے والے کی طرف نہ دیکھیں رب العالمین کی طرف دیکھیں اپنی مخلوق کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب اس کا آڈر آ گیا تو اس کے اوپر عمل کریں گے تو رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں گی اور یہ ملک جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں پہ اللہ کی حدود نافذ ہیں ابھی اسی ہفتے میں مکہ میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اسی ہفتے میں جس ہفتے میں آپ ابھی زندگی ہم گزار رہے ہیں مکہ میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اللہ کی حد نافذ کی گئی ہے ایسی الحمد یہاں حدود نافذ ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو منی ایکسچینجر کی دکان کے باہر رائفل پکڑے ہوئے کلاسن کوف پکڑے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی دکان ہے اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لوہے کے جنگلے نہیں لگے ہوئے باہر کوئی چوکی دار نہیں کھڑے ہوئے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے پولیس والے نہیں ہے فوج والے نہیں ہے پھر بھی کسی کی جی ہے کہ پیسوں کو اٹھائے کیوں اس لیے کہ ایک چور کے ہاتھ کارڈ دیئے ایک ڈاکو کے ہاتھ کاٹ دیے پورا ملک امن میں ہے اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ بے جگہ گارڈ رکھ لو گھر گھر جنگلے لگوا لو گھر گار لوہے کے موٹے موٹے دروازے لگوا لو رات کو کرسی پڑھ کے بار بار سو کنڈیاں لگاؤ نیند چین سے آئے نہ آئے کوئی بات نہیں ڈاکو کو کچھ نہیں کہنا اس کے ہاتھ نہیں کاٹنی چور کے ہاتھ نہیں کاٹنی سیکورٹی گارڈ رکھنے پہ ملک میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے ہو جائے سرمایہ کاری رکتی ہے رک جائے لیکن چور کا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے ڈاکو کا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے سبحان اللہ پھر بھی ایسی بات کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور یہ مولوی یہ قرآن کے ایتے پڑھنے والے یہ بیوقوف ہیں میرے بھائیو آپ انصاف کریں ہاکدر ہے بیوقوف کون ہے یہ اسلامی سزاؤں کو نعوذ باللہ وحشیانہ کہتے ہیں سزاؤں کو واشیانہ کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جس نے کسی ایک قرآن کا مذاق اڑایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے میرے بھائیو آپ اگر ان حدود کو نافذ نہیں کر سکتے ان اسلامی سزا کو نافذ نہیں کر سکتے کم از کم آپ کے دل میں ان حدود سے محبت ہونی چاہیے آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ حدود نافذ ہونی چاہیے اور مجھے اگر اللہ نے کبھی اختیار دیا تو میں ان کو نافت کروں گا آپ میں جذبہ ہونا چاہیے آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کم از کم آپ کو نگار نہ ہوں تو برحال میرے بھائیو آپ نے سن لیا کہ اگر کموارا بدکاری کرے تو سو کوڑے ہیں اور اپنے شہر سے اس کو ایک سال کے لیے نکال دیا جائے گا اور شادی کرنے والا جس کی شادی ہو چکی ہے ایک بار وہ بدکاری کرے اس کو سنسار کیا جائے گا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانا سود لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ صرف ایک درم آپ سود کا کھا لیں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ چتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے میرے بھائی اندازہ کریں سود کھانا کتنا بڑا جرم ہوگا یعنی کہ سود کھانے والے کو چھتیس مرتبہ بھی سنگسار کیا جائے تو یہ سزا کم ہے سود کھانے والے کو چھتیس مرتبہ بھی سنسار کیا جائے تو یہ پھر بھی سزا کم ہے سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے چاہے ایک درہم کھایا ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لانت اس کے اوپر جو سود کھاتا ہے جو سود لیتا ہے لانت اس کے اوپر جو سود دیتا ہے اور فرمایا لان تو اس کے اوپر جو سودی معاملات کو تحریر کرتا ہے لان تو اس کے اوپر جو سودی معاملے کے اوپر گواہ بنتا ہے فرمایا وہ سوا یہ سارے کے سارے گنا کے معاملے میں برابر ہیں یعنی کہ یہاں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سود لینے والا بڑا مجرم سود لکھنے والا چھوٹا مجرم سود لینے والا بڑا مجرم سودی معاملے کے اوپر گواب بننے والا چھوٹا مجرم فرمایا نہیں نہیں ہم سوا سود اتنا بڑا جرم ہے اس میں تعاون کرنے والے بھی برابر کے مجرم ہیں میرے بھائی دیکھتے جائیے کتنا بڑا یہ جرم ہے اور آپ سارے بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہوں گے یہ جرم میں نہیں کرتا جب میں مثالیں دوں گا نا آپ کو پتا چلے گا کہ جرم مجھ سے بھی ہو رہا ہے آپ سے بھی ہو رہا ہے ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری سختیاں کسی اور کے لیے ہیں یہ سب حدیث کسی اور کے لیے ہیں میں تو یہ کام نہیں کر رہا میرے بھائی جب آپ سود کی مثالیں سنیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو آگ میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے اس لیے بات دھیان سے سنے بخالی شریف کے حدیث ہے روایت کرنے والے ہیں جناب سمرا ابن جنڈب کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے دو فرشتے آئے اور مجھے کسی پاک زمین میں لے گئے وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نہر بہ رہی ہے کس کی نہر خون کی نہر اور اس کے درمیان میں ایک آدمی ہے وہ خون کی اس نہر میں غوطے کھا رہا ہے اور نہر کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے سامنے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو آدمی نہر کے اندر موجود ہے بار بار باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جب بھی کوشش کرتا ہے نہر کے باہر موجود جو آدمی ہے اس کو پتھر مارتا ہے اس کے منہ کے اوپر اور اس کو دوبارہ مجبور کر دیتا ہے نہر کے اندر داخل ہونے پہ اور فرمایا یہ سزا جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کہاں ہو رہا ہے قبر میں ہو رہا ہے کیا کہا گیا ہے کہ سزا ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں یہ اضاب ہو رہا ہے اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہے فرمایا یہ وہ ہے جو دنیا میں سود لیا کرتا تھا میرے بھائی سود لینا بہت بڑا جرم ہے اس لیے سود لینا چھوڑ دیں سود دینا چھوڑ دیں سودی دی محکموں میں ملازمت کرنا چھوڑ دیں سودی معاملات میں تعاون کرنا چھوڑ دیں سود کی موٹی موٹی دو بڑی قسمیں ہیں سود کی موٹی موٹی دو بڑی قسمیں ہیں ایک وہ سود ہوتا ہے جس کا تعلق قرض سے ہے اور ایک وہ سود ہوتا ہے جس کا تعلق لین دین سے ہے بے سے ہے کاروبار سے ہے تجارت سے ہے پہلے اس سود کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق کرز, کرز والا سود وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو سو ریال بطور کرز دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ واپسی بھی میں ایک سو دس ریال لوں گا ایک سو ایک, ریال لوں, ایک سو ریال لوں گا ایک سو دو ریال لوں گا یا دو سو ریال لوں گا یہ بھی سود ہے اور یہ بھی سود ہے کہ آپ اس کو سو ریال دیتے ہیں کہتے ہیں سو ریال ہی واپس لوں گا لیکن چھ مہینے کے بعد لوں گا اگر تم نے چھ مہینے کے بعد ادا نہ کیا تو ہر مہینے کے اوپر ایک ریال کا اضافہ لوں گا یہ اضافہ جو ہے یہ بھی کیا ہے سود ہے میرے بھائی یہ ہمارے ہاں کئی بینک بیلی کے بل کے اوپر جو اضافہ ڈال دیتے ہیں نا یہ میرے بھائی سود ہے یہ وہ لینے والے تو مجرم ہیں ہی ہیں دینے والا کیوں سستی کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں میں تو چودھری ہوں کوئی بات نہیں اگلے مہینے کٹائی بل جمع کروا دیں گے دس ہزار اضافہ ہے وہ بھی دے دیں گے میرے بھائی آپ سود دیں گے سود میں کہہ رہا تھا کہ جب مثالیں آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ سودی معاملات میں کون کون شریک ہے کیا یہ ہم نہیں کرتے یہ کام ہم کہتے ہیں دس ہزار پھر کیا ہوا دے دیں گے میرے بھائی دس ہزار سود کے ہیں آپ سود دے رہے ہیں اس سے بچے اس سے دور رہیں اور میرے بھائی ایسے ہی دوسری جو قسم ہے سود کی اسے کہتے ہیں کاروبار میں سود بے میں سود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزیں بتائی ہیں ان کی جب آپ آپس میں بے کریں گے تو فرمایا وہ بے ایک ہی مجلس میں ہونی چاہیے ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے اور برابر برابر کی ہونی چاہیے یہ چھ چیزیں اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں پہلے نمبر پہ سونا ہے سونے کی سونے سے جب آپ بے کریں گے تو فرمایا برابر برابر ہو اور ایک ہی جگہ پہ ہو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب پتا چلے گا کہ کون سو دیتا ہے کون نہیں دیتا میری اور آپ کی بیگم گولڈ کی دکان پہ جاتی ہے سونے کی دکان پہ جاتی ہے پانچ تولے سونا دیتی ہے کہتی ہے ڈیزائن پرانا ہو چکا ہے اب نیا بنا دیں یہ ڈیزائن بنا دیں وہ بنا دیں اور واپسی پہ وہ سو گولڈ کی دکان والا کہتا ہے ساڑھے چار تولے دوں گا ہاں جی سود دیا کہ نہیں دیا میرے بھائی یہ سود دیا ہے آپ نے آپ کی بیگم سود دے کے آ چکی ہے شریعت کہتی ہے کہ جب سونے کی سونے سے بہ ہو جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو تو برابر برابر ہوں ادھر بھی تین تولے ادھر بھی تین تولے اور ایک ہی مجلس میں ہوں اس بات کی بجات نہیں ہے کہ آپ کی بیگم آج پانچ تولے دے آئے اور کل پانچ تولے لے لے اس کی بجاس نہیں ہے یہ بھی سودی معاملہ ہے جب سونے کی سونے سے ہوگی تو ایک ہی مدرس میں چاہے مجلس لمبی ہو جائے پانچ گھنٹے کی ہو جائے چھ گھنٹے کی ہو جائے آپ ایک جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آگے پیچھے بھی جا رہے ہیں کٹھے جا رہے ہیں الگ نہیں ہو رہے کوئی بات نہیں لیکن الگ ہونے سے پہلے پہلے یہ سودا مکمل ہو جائے اور سونا ادھر بھی برابر ایک تولہ ہو ادھر بھی ایک تولہ ادھر بھی پانچ تولے ادھر بھی پانچ تولے تو, تو یہ ب برابر برابر ہو ادھار اور نقد نہ ہو اور بالکل ایک جیسا سونا ادھر ہو اور ویسا ہی سونا ادھر ہو تو پہلی چیز کون سی ہے سونا دوسری چیز کون سی ہے چاندی چاندی کی بہ جب چاندی سے آپ کریں گے چاندی کی بہت جب آپ چاندی سے کریں گے تو برابر برابر چاندی ہو اور ایک ہی جگہ پہ یہ سودا مکمل ہو جائے ادھر پچاس تو لے چاندی ہے ادھر بھی پچاس تو لے ہونی چاہیے اور یہ ابھی دے رہا ہے تو دوسرا ابھی اسی مجلس میں دے کے اٹھے اس سے پہلے نہ اٹھے اس بات کی بھی نہیں ہے کہ چودھری صاحب آپ بیٹھے ادھر اور میں ابھی گھر سے لے کے آیا نہیں اس کی بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کی چیز ان کو دیں ان کو کہیں آپ اپنے پاس رکھیں ابھی میں لے کے آتا ہوں پھر سودا کریں گے ہو نہیں گیا کریں گے کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائی دو سے نمبر پہ گندم اور یہاں یہ بھی بتا دوں بھائیوں کو کہ یہ جو مسئلے بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو انفی بھی مانتے ہیں شافی بھی مانتے ہیں مالکی بھی مانتے ہیں املی بھی مانتے ہیں الدیس بھی مانتے ہیں سلفی بھی مانتے ہیں ہر مسلمان اس کو مانتا ہے البتہ آج کے جدید آ رہے ہیں نا سکالر؟ سے پڑھے ہوئے کافر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ان میں سے کوئی اختلاف کر رہا ہو تو اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا تو بہرحال میرے بھائی سونے کا سونے سے بھی معاملہ میں نے بتا دیا آپ کو چاندی کا چاندی سے بھی بتا دیا گندم کی گندم سے جب بہ ہوگی تو وہ بھی برابر برابر ہوں اور ان کا بھی سودا ایک ہی مدرس میں طے ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے جو جو کی جو سے جب بہ ہوگی وہ بھی میرے بھائی ایک ہی نشست میں معاملہ طے ہو اور برابر برابر ہو اور پانچ نمبر پہ کیا ہے میرے بھائی کھجوروں کی کھجوروں سے بہ اور چھٹے نمبر پہ نمک کی نمک سے بہ میرے بھائی یہ چھ چیزیں ہیں ان چھ چیزوں کی جب آپس میں بہ ہوگی تو ایک نشست میں ہونی چاہیے اور برابر برابر ہونی چاہیے البتہ جب آپ سونے کی گندم سے بہ کریں گے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ پھر سونے کی مقدار اور ہوگی گندم کی اور ہوگی ایک طرف سے نقد ہو جائے دوسری طرف سے ادار ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن سونے کی جب سونے سے ہوگی چاندی کی چاندی سے ہوگی گندم کی گندم سے ہوگی جو کی جو سے ہوگی نمک کی نمک سے ہوگی کچروں کی کھجروں سے ہوگی تو پھر ایک ہی مجلس میں کام ہونا چاہیے اور برابر برابر البتہ سونے اور چاندی کی بہ جب آپ کریں گے سونے کی چاندی کے ساتھ سونے کی گندم کے ساتھ نہیں کہہ رہا سونے کی چاندی کے ساتھ تو چونکہ یہ ایک ہی جنس کی طرح ہیں تو اس لیے ان کی بہ میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں تو بہال میرے بھائیوں یہ تھی سود کی دوسری قسم پہلی قسم کیا تھی جس کے نام عربی میں ہے ریبل فضل اور وہ قرض میں ہوتا ہے سود اور یہ دوسری جو قسم تھی اس کو کہتے ہیں ریبل نسیہ یہ ان چھ چیزوں میں ہوتا ہے اس سے بچیں اس سے پرہیز کریں کاروباری حضرات اس میں سود میں مبتلا ہیں یہ دوسری قسم میں وہ بھی مبتلا ہیں جو ماشاءاللہ حاجی نوازی ہیں کوشش کرتے ہیں کو پر عمل کرنے کی لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ بھی اس سود میں مبتلا ہیں تو بہرحال میرے بھائیوں یہاں میں آپ کو یہ خبردار کروں کہ جب آپ کسی کو قرضہ دے دیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں قرض دینے کے بعد جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ سود ہے قرض دینے کے بعد جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ سود ہے ہاں اگر وہ فائدہ آپ پہلے بھی اٹھاتے تھے قرض دینے سے پہلے تو الگ بات ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک آدمی کو آپ نے سود دیا کرزا دیا ایک آدمی کو آپ نے ایک لاکھ روپیہ قرضہ دیا معاملہ طے ہوا کہ سال کے بعد وہ ایک لاکھ روپیہ آپ کو واپس کر دے گا اب اس کا مکان ہے وہ آپ نے گروی کے نام پہ لے لیا ہے سکوٹی کے نام پہ لے لیا ہے زمانت کے نام پہ لے لیا ہے اور جناب والا اس میں رہس رکھ لی ہے اس کے مکان سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟, اٹھا رہے ہیں یہ سود ہے حاجی صاحب یہ سود ہے اس میں حاجی صاحب نمازی صاحب آپ بھی ممتلا ہیں سود میں میرے بھائی اگر آپ نے اس کا مکان بطور اسکوٹی لیا ہے تو مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق سستا نہیں مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق اس کا کرایہ طے کریں اور اس میں رہس آپ رکھ لیں اور ہر مہینے کا وہ کرایہ لکھتے جائیں سال کے بعد وہ کرایہ پچاس ہزار روپیہ بن گیا اب واپس آپ کتنا اس سے قرضہ لیں گے پچاس ہزار روپیہ لاکھ روپے آپ نے دیا تھا پچاس ہزار روپیہ آپ نے مکان سے فائدہ اٹھا لیا باقی پچاس ہزار روپیہ وہ لے سکتے ہیں زیادہ نہیں لے سکتے اور یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے کہ مکان کا کرایہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ہے پانچ ہزار اور آپ نے طے کیا چار روپیہ چونکہ اس نے قرضہ لیا ہوا وہ تو خاموش ہے وہ نہیں بول رہا اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہزار روپیہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ سود کا کھا رہے ہیں حرام کا کھا رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی کو وسیعت کی تھی سنتے جائیے میرے بھائی اس سے کہا تھا تم عراق میں رہتے ہو راک وہ جگہ ہے کہ جہاں سود پھیلا ہوا ہے ذرا بچ کے رہنا اگر کسی کو تم نے کردہ دیا ہو وہ تمہیں بطور توفا پٹھے لا کے دے پٹھے نہ لینا یہ سود کے پٹھے ہوں گے آپ نے نہیں مانگے آپ نے نہیں مانگے وہ خوشی سے لا کے دے رہا ہے لیکن پہلے کیوں نہیں دیا کرتا تھا اب کیوں دے رہا ہے فرمائے یہ سود کے پٹھے ہیں یہ نہ لینا حاجی صاحب کے گھر میں سود قرضہ دینے کے بعد مٹھائیاں آ رہی ہیں اور حاجی صاحب کھا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بھائی سود کی مٹھائی ہے کیوں کھا رہے ہیں آپ اگر آ گئی ہے واپس نہیں کر سکتے اس کی قیمت آپ کو معلوم ہے لکھ لیں جب کل کو وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے آئے تو جتنی مٹھائیاں کھائی تھیں اتنے پیسے لینے سے آپ انکار کر دیں تو میرے بھائی اب میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ سود جو ہے یہ سرائد کر چکا ہے یہ پھیل چکا ہے میرے اور آپ جیسے جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں جو سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہے جہالت کی بنیاد پہ علم نہ ہونے کی بنیاد پہ اس لیے میرے بھائیوں ان تمام امور سے دور رہیں اور آخر میں صرف ایک روایت بیان کروں گا اور پھر و جواب کی نشست ہوگی کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کا معاملہ لایا گیا کہ اس آدمی نے قرضہ دیا تھا 20 درہم کتنا قرضہ دیا تھا بیس درہم اور جس کو قرضہ دیا تھا وہ وقتاً فوقتاً توحفے طائف بیچتا رہا اور جب ان توحفوں کو بیچا گیا تو ان کی قیمت بنی تیرہ درہم تو جناب عبداللہ ابن عباس نے قرض دینے والے سے کہا کہ اب تمہارے صرف سات درہم باقی رہ گئے ہیں ان تحفوں کو شمار کیا گیا اور ان کو قرضے میں شامل کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سوج سے بچنے کی توفیق مال سے بچائے رزق حلال کھانے کی توفیق نہایت فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے یہاں بیٹھ کے گفتگو سنی اور اس کو بھی جس نے گفتگو کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پرامل کرنے کی توفیق نیاد فرمائے وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین